بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ آشقان صحابہ بیت عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں لنگر حسین اور شربت حسینی اس کی برکتیں لوٹ رہے اللہ تعالی اس لنگر شریف میں برکت عطا فرمائے اور شفا بھی عطا فرمائے بزرگوں کی نیاز کا جو اہتمام ہوتا ہے مفتی صاحب تو مطلب سنا تھا کہ اس میں شفا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے تو بعض کا ہوتا ہے کہ یہ لنگر جیسے نا امیر نے آج بھی فرمایا کہ بطور تبرک کھائیں گے تو الحمد یہ تبرک ہے لیکن اس میں جو ایک رغبت ہوتی ہے نا بعض کی یعنی دیکھا ہے کہ بعض اس کو بڑا اہتمام دے سرکار حالت کا وہ مشہور ہے کہ وہ دانا گرا تو آپ نے اس کو اٹھایا تو یہ جو تبرک ہم کرتے ہیں, نیازوں کا جو اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ظاہر کرنے والوں کو اس کی کیا برکت ملتی ہے کھانے والوں کو کیا برکت ملتی ہے کچھ اس پر آج بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ظاہر ہے کہ جب کسی کو بزرگوں سے نسبت ہو جائے تو ایسی چیزوں کے اندر برکت تو ہو ہی جاتی ہے صفا مروہ کی پہاڑیاں ظاہر سی بات ہے کہ ایک آ, پتھر ہی کی پہاڑیاں ہیں ان میں کوئی الگ سے چیز تو ہے نہیں لیکن جب حضرت سیدتنا النا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک قدم ان پتھروں کے ساتھ لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا تو وہ نشانیاں اسی لیے بنی کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک قدم اس کے ساتھ لگے ہیں تو جب اللہ تبارک و کے نیک بندوں کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے نیک بندوں کے ذکر کے وقت تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضرت سفیان بن اعینا رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک کلام پڑا جا رہا ہے کیونکہ بزرگوں کی نیاز جب بھی اہل سنت کرتے ہیں سنی اس کو بناتے ہیں تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اس پر فاتحہ پڑتے ہیں قرآن پاک پڑا گیا قرآن پاک پڑھ کے ہم نے اس میں پھوق مار دی تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑا گیا فی ہی, لما، فی ہی, فی ہی شفا و لما فی الصدور اس قرآن پاک کے اندر شفا ہی شفا ہے تو جب قرآن پاک پڑھ کے ہم نے اس میں پھونک ماری تو انشاءاللہ تبارک و شفا تو ویسے ہی اس کے اندر ہو جائے گی تو جب ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو ویسے ہی شفا ہو جاتی ہے پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں ایک ہوتا ہے حسنِ عقیدت اعتقاد جب حسنِ اعتقاد ہوتا ہے نا تو اس سے ویسے ہی ایک چیز کے اندر برکت آ جاتی ہے اعتقاد اچھا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی جو ہے اس کے اندر آ, برکت عطا فرما دیتا ہے تو ان تبارک و اچھی آ, نیت کے ساتھ اچھے اعتقاد کے ساتھ کھائیں گے تو اللہ تبارک و اس میں برکت عطا فرمائے گا